Yeah uh -huh. الملک کا مطالعہ شروع کریں گے انتیسویں پارے کا آغاز ابودیم اسم اللہ رحمان الرحیم تبارکی بدہ الملک وح اعلیٰ کل قدیر صدق اللہ الزیم قرآن حکیم کا انتیسویں پارہ ہے مدنی صورتوں کا بیان مکمل ہوا آخری جو دو پارے ہیں مختصر یعنی چھوٹی صورتیں ہیں اور اکثر وہ ہیں جو نزول کے اعتبار سے اولین دور میں مکہ مکرمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اکثر صورتوں میں فکر آخرت کا موضوع ہے اور کئی مرتبہ تو لگتا ہے کہ ڈراوا اور انضار کا پہلو غالب ہے آخری پارے میں جائیں گے تو یہ انضار اور ڈراوے کا پہلو اور زیادہ غالب نظر آئے گا سور ملک اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب صورتوں میں ہے آپ صلی اللہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے ترمزی شریف کی روایت ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا اہتمام کیا کرو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت بھی کرے گی اور یہ ذکر بھی آتا ہے کہ آداب قبر سے بچنے کے لیے بھی اس صورت کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ بھی ہے اور جھٹلانے والوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے اور اللہ کے متقی بندوں کا مختصر ذکر بھی ہے تباب الذي بی دل ملک برکت والی ذات ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت وہ علا کلی شعین قدیر اور وہ اللہ تعالی ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے الذي خلق الم حیات وہ اللہ کے جس نے پیدا فرمایا موت اور حیات کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے وہ وَََََََََََََََََََن الغفور اور اور اللہ غالب ہے بہت بخشنے والا مقصد حیات کیا ہے امتحان یہ زندگی موت کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا امتحان کے لیے اور اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے تم میں اس سے عمل بہترین کون کرتا ہے ایک بڑا اہم نقطہ پہلے بھی ذکر میں آ چکا کون زیادہ عمل کرتا ہے یہ نہیں بحث ہو رہی کون بہترین عمل کرتا ہے یہ ہے اہم معاملہ یعنی عمل وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ مقبولیت والے امال کی توفیق عطا فرمائے بڑا پیارا جملہ ایک صاحب علم کا کہ اللہ کے ہاں قابلیت کی اہمیت نہیں ہے بھائی اللہ کے ہاں قبولیت کی اہمیت ہے قابل تو بڑے ہیں شیطان کے کم قابل تھا راندہ درگاہ ہو گیا تو قابلیت نہیں قبولیت کی اہمیت ہے اللذی خلق سبع وہ اللہ خلقات بنائے ما فی خلق رحمانی من تفاوت تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت کوئی فرق نہیں دیکھو گے فرج علبصرا اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو ہلترا من فطور کیا کچھ شگاف تم دیکھتے ہو تم مرج علبصر پھر دوبارہ اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو پھیرو کر رتین دوسری مرتبہ ین قدیم اینک البصر و خاص وہ ہوا حسین تمہاری طرف وہ تھک کر واپس آ جائے گی اب خوار ہو جائے گی مراد تمہیں اس کائنات میں کوئی رقدہ نہیں ملے گا اس کائنات کا پرفیکٹ ڈیزائن اس کی اسموتھ فنکشننگ اتنی گیلیکسیز ان کی اسموتھ فنکشننگ ان کے سولر سسٹمس کے معاملہ कहیت لو, कहیت نہیں. وَلَقَد السَّمَا اور یقین ہم نے کی آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے اور ہم نے شیاتی کو مار بھگانے کا آلہ یعنی ذریعہ بنایا وہ آت دن لہم اور ہم نے شیاتی یعنی جنات کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی جو وہی اچکنے کی جنات میں سے کوئی کوشش کرتا ان کو ستارے مارے جاتے کئی مرتبہ ذکر آ چکا ولی الدین کفر عذاب جہنم جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے وہ بھی اس المصیر اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اذا ان قفيها سمعوا لها شهيق وهي تفور جب اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا اور چلانا اور جہنم جوش مار رہی ہوگی غضب کا اظہار ہوگا جہنمیوں کو لینے کے لیے اور ان کو عذاب دینے کے لیے تقاد تمي الزمین الغيض قریب ہے کہ غضب کے مارے وہ پھٹ پڑے یعنی جہنم کل کلما القيا بيها فوج من سالهم خزانتها ألم يأتكم نذير جب جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے ان کے داروں کا پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے رسول نہ آئے بلا قد انا وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں ہمارے پاس ضرور ڈرانے والا رسول آیا مقلنا ما اللہ من پس ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا ان کبھی تم تو بڑی گمراہی میں مبتلا ہو وقال یعنی پیغمبر کی بات یا عقل سے کام لے تھے غور و فکر کرتے ہم آگ والوں میں انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا پسرو قلعہ تو لانت ہے آگ والوں کے لیے اللہ ان نلین بے شک وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رف سے ڈرتے رہے کبیر ان کے لیے مفرت اور بڑا اجر ہے یہ ہے آج غیب میں رہ کر ماننے کا فائدہ وہ اسر دو قوم ابھی جہروبی اور تم اپنی بات کو رکھو یا بلند آواز سے کہو ان نہ بے شک اللہ سبحان و تعالی تو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے علا عالمن خلب کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا فرمایا وہیف الخبیر اور وہ اللہ بڑا باریک بھی ہے وہ خبر رکھنے والا ہے یہ جو ٹکڑا ہے نا آیت کا من خلق اس کو علیحدہ سے بھی رکھ کر پڑے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہم اس کی مخلوق ہیں نا اس کو خوب پتہ ہے کیا میرے فائدے کی شے کیا نقصان کی شے ہم خامہ کا خا, ترم خواہ پھلنے خواہ بن کر جو ہے وہ اپنا بھلا سوچنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے حوالے کرو بھائی اس کے ثبت کرو کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا فرمایا وہ ح و الخبیر اور اللہ باریک بھی ہے خوب خبر رکھنے والا جا کم الرا وہ اللہ جس نے تمہارے زمین کو مستقر کیا نرم کر دیا چلنا پھرنا آسان فمشو فی منا کی بھی ہاتھ اس کے راستوں میں چلو پھرو وہ کلو میں رزی اور اس کے رسق میں سے کھاؤ اس کا رسک ہے یاد رہے اس کا ہے ہمارا نہیں وہ ادہ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے یعنی لوٹ کر جانا ہے امین تم تمور کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ زمین جمبش کرنے لگ جائے ام امین تم افسماسل علیہ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے فص نذیب، سنقلی، تم جان لو گے میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ <قَبْلِهِم> اور یقین ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اپنے اوپر پرندوں کی جانب پرو کو پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے مرتبہ مثال قرآن میں آ چکی پرندوں میں کیا اللہ نے میکینزم کیا ڈیزائن رکھا ہے کیا پرفیکشن رکھی کیا پروگرام رکھا اپنے آشیانے سے نکلتے وہی واپس آتے 6 6 مہینے کی فلائٹ ہوتی وہی پہ واپس آتے اوپر جا پروں کو پھیلا دے کون ان کو تھام رہے ماں یمسکونه الا الرحمان کوئی نہیں تھام سکتا انہیں سوائے رحمان کے انه بكل شیء مصیر بے شک اللہ ہر ہر شیء کو دیکھنے والا ہے امن ھذا الذی ھو جندلکم یونسرکم من دون الرحمان بنا تمہارا وہ کون سا دشکر ہے کرے رحمان کے سوا ان کافرون الا غرور بے شک نرے دھوکے میں مبتلا ہیں. بلا کون ہے جو تمہیں رسک دے اگر وہ اللہ اپنے رزق کو روک لے بلفور بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں افما امشی سبھی نال سورات مستقیم بھلا وہ جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا اونھا چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو راستے پہ سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے ایک کو راہ واضح ہے اور ڈیسٹینیشن کلیئر ہے سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے دوسرا افراد تفیر کے دھکے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی, ادھر کبھی اس در پر مشرق بن کر کبھی دوسرے در پر کبھی یہاں کبھی وہاں جو ٹینشن کے اندر ہے بتاؤ کون زیادہ ہدایت پر ہے اے نبی علیہ السلام فرمائیے هو اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ بنائے کلی نما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو اس کھوپڑی کو کوئی کھولے کو, کو وہ سمجھائے ہمیں کتنے ملینس سیلس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کھیوے ہیں اور اندر جائے اس کو آدمی دیکھے دنگ رہ جاتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب میرے نیورولوجی کی فیلڈ کے تھے انہوں نے کچھ بولنا شروع کیا میں نے کہا بھائی اس کو ریکارڈ کر کے دے دو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی ہم تو قفل مکتب اس معاملے کے اندر ادمی جتنا ان اذائے جسمانی پر غور کرے دنگ رہ جائے قلیل ما تشکرون بہت کم دم شکر ادا کرتے ہو قل ھو الذی ذراکم ذرعکم فی الارض والیہ تحشرون اب آ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرح تم اٹھائے جاؤ گے یا قولون متى ھذ الوعد ان کنتم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا مراد قیامت کا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ درانے والا رسول ہوں فلما رأوه پھر جب وہ اس سے نزیر آتا ہوا دیکھیں, دیکھیں گے تو ان کے چہرے سے جن لوگوں نے کفر کیا وقی الحاد ال تم بھی تد اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سوال جس کا جسے سے تم مانگا کرتے تھے کہ لا کر دکھا دو نا آداب کب آئے کا جب وہ آئے گا تو پھر سٹی گم ہو جائے گی پھر بھاگتے پھرو گے مگر کہیں تمہیں فرار کا موقع نہیں ملے گا کل ارتھ اللہ دیکھو اگر اللہ بال اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہلا کر دے یا ہم پر احم فرمائے من عذاب من علیم تو کافروں کو دردناک آداب سے کون بچائے گا تم ہماری فکر میں لگے ہو اپنی بھی تو سوچو اللہ بال فرض ہمیں کچھ ہمارے ساتھ نقصان کا معاملہ کرنا چاہے یا رحم فرمانا چاہے تم سوچو تم کا تمہارا کیا بنے گا آج لوگوں کو دوسروں کی فکر بہت زیادہ ہے اپنی فکر نہیں اپنے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں ہے خدا کی قسم اپنی فکر زیادہ کرنے لگ جائیں سب لوگ تو بڑا اچھا معاملہ پورے معاشرے کی سطح پر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ کل ہوں آمن نہ بھی وہ علے ہی تو اینبی علی السلام فرما دیجیے وہ اللہ وہ رحمان ہے ہم ایمان مان اس پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا فستعلمون من فی مبین قریب اے لوگو تم جان لو گے کون کھلی گمراہی میں کل اینب علی السلام فرمائیے اور دیکھو ام اس اگر تمہارا پانی نیچے کو اتر جائے خشک ہو جائے فمیا اتھی کم بیما ام تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی کو جاری کر کے رواں کر کے لے آئے گا پانی کتنی بڑی نعمت وہ تو شہرا والوں سے کوئی پوچھے شہرا میں جانے کی ضرورت ہے کوئی کراچی والوں سے پوچھے کوئی ڈی ایچ اے والوں سے پوچھے کتنے ہزاروں کے ٹینکر اتانے کے ڈلوانے پڑتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے پانی اللہ کی قدر کرنی چاہیے ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ دین تو یہ بتاتا ہے کہ سمندر دریا کنارے بھی بیٹھے اور وزو کر رہے ہو تو وزو کے آزاد میکسیمم کتنی دفع ہو سکتے ہو تین دفعہ اس سے زیادہ نہیں ہاں ایک ضمنی سی بات ہے کچھ ظالم یہ کہتے ہیں یہ پاکستان میں پانی کی شارٹیج اس لیے کہ مولوی جو ہے نا غسل بہت کرتے ہیں اور وضو بہت کرتے ہیں استغ فر اللہ ظالم تم نے آبشارے بنا کر رکھی نہیں دن میں چھ چھ مرتبہ تمہاری معاف کیجئے گا ناراض نہ ہوئیے گا گاڑیاں دھلتی تمہارے لان جو ہے وہ دھلتے ہیں تمہارے کوریڈور دھلتے ہیں یہ جو پانی کا ضیاء ہوتا ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا اللہ کے دین کے حکم پر عمل ہی یہی کھلتا ہے لوگوں کو استغفر اللہ لیکن مجموعی اعتبار سے پانی نعمت ہے اللہ کی فکر کرنا چاہیے اللہ اگر خوش کر دے تو کہاں سے ملے گا پانی یہ اللہ ہمیں بھی گویا کی توجہ دلا رہا ہے اس کے بعد سورت القلم ہے اس میں حضور نبی مکرم علی السلام کے اخلاق عظیمہ کا ابتدا ذکر ہے اور کانٹراسٹ کے طور پر مشکین کے ایک سرداد نام تو نہیں لیا اس کا ولید مغیرہ اس کے گھٹیا کردار کو ذکر کیا گیا امام الانبیاء جس رب کی تعلیم پیش کر ان کے عمدہ کردار کو دیکھو اور جو اس تعلیم کے انکار کرنے والے ان کے گھٹیا کردار کو دیکھو ایک باغ والوں کا واقعہ بتایا گیا اور اس سے مشکین مکہ کے سرداروں کو جو اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے تھے عبرت دلائی گئی ہے اور پھر آخرت کے نتائج کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم نون یہ حروف مقاب میں سے ایک حرف ولقلم ولقلم یستورون قسم ہے قلم کی اور وہ کہ جو لکھتے ہیں ایک مراد کیا لے گی قلم اس سے اشارہ کس بات کی طرف امام الانبیاء علیہ السلام کا آنا یہ دور ہے علم کا دور یہ دور ہے تحقیق کا دور اور ان کے خزانوں کے خزانے جو کھل گئے اس قرآن کے آنے کے نتیجے میں اور جو لکھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تقدیر میں طے تھا یہ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے سورہ فتح میں ہم نے پڑھا نہ مانے آپ کا نام لکھنا معاہدے میں مگر اللہ کیا فرماتا ہے محمد الرسول اللہ یہ تو اللہ کی تقدیر میں طے کہ آپ کی آمد ہونی تھی ماںد اور ربی کبھی مجنون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون تو نہیں جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اور الٹا ان کفار پہ, پہ پڑتا ہے صادق اور امین تم نے کہا اپنے فیصلے کرائے امانت رکھوائیں مجنون کا ایسا کردار ہوتا ہے شاعر شاعر کا ایسا کردار ہوتا ہے استغفر اللہ و ان نلکل اجر الغیر اور اے نبی علیہ السلام بے شخص آپ کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے آج جتنا اللہ کا نام لیا جا رہا ہے پونے دو ارب کو مسلمان کلمہ پڑ رہے ہیں کس نے نوافل کتنی نمازیں کتنے روزے کتنے اوتواف کتنے عمرے کتنے حج سارا کس کے کھاتے میں جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ سلاۃ والسلام کا کتنا اجر بڑھ رہا ہے وہ ام نجر غیر ممنون اور بے شک آپ کے لیے نہ قدم ہونے والا اجر ہے وہ ام نلا خلوق لعیم اور بے شک نبی علیہ السلام آپ خلق عظیم پر فائز ہیں بڑی پیاری پیاری ترجمانی کی گئی نمبر ایک عمدہ ترین اخلاق ہمارے محاورے میں کہیں گے آپ پر کر ختم ختم ہو چکے اس سے زیادہ بہتر اخلاق کا تصور ممکن نہیں اور اخلاق عظیم آپ اس کے اوپر ہیں اللہ اکبر آپ اس کے اوپر ہیں اللہ اکبر ایک تعبیر کی گئی آپ شاہ سوار ہیں آپ نے پورے اخلاقی میدان کو جس رخ پر ڈھالنا چاہا بہترین انداز سے ڈھال کر دکھایا اور رب گواہی دیتا اسوت الحسن ان تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اسکول دیتے کریکٹر سرٹیفکیٹ بچے کی برتھ بڑھتی ہے نا کوئی اور ادارہ دے تو اور برتھ بڑھ جاتی کسی ملک کا صدر کوئی دے دے تو اور برد بڑھ بر جاتی دنیا کو عالمی ادارہ کہے کہ بندہ ویل well کوالیفائڈ ہے اس کے کام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں تو برد بڑھ بر جائے گی نا ساری کائنات کا رب کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہترین ہیں کسی اور سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے اللہ اکبر فیصت بلصر وئی برو بس اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی انجام کو دیکھ لیں گے ائی یہ کم المفت تم میں سے دیوانہ ہے کون سب سے بڑی دیوانگی یہ ہے یہ عظیم نعمت تمہیں بلی قرآن کی صورت محمد کا ہو ہو. رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا وہ عالم و بالمحتین اور واللہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو فلاں نبی علیہ السلام جھٹلانے والوں کی بات کو نہ مانیے گا یہ تو چاہتے کہ آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے پیشکشیں کی تھی نا بادشاہ بنائے دیتے ہیں مال دیے دیتے ہیں بہترین خاتون سے شادی کرائے دیتے ہیں اور بھی پیشکشیں تھیں ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں کون سی صورت آئی تھی لَكُمْ دین حکم بلی دین کے معاملے میں کمپرمائزنگ ایٹی نہیں ہوگا یہ باہر کی فنڈنگ ایجنسیز کیا کہتی ہیں یہ لو پیسے لیکن ذرا قادیانیوں کے بارے میں دھرم گوشا کر لو یہ لو پیسے ذرا آسی یا مسیح کو ذرا ڈھیل دے دو یہ لو پیسے دیں گے تمہیں فنڈنگ مگر یہ کروا دو یہ لو فنڈنگ عورتوں کو اشتہارات میں خوب دکھاؤ چل رہا ہے بھائی ہی چل رہا ہے اس وقت تو یہ بھی نرم پڑیں گے پھر. لیکن قرآن ایک اور مقام پر کہتے ہے لنتر دا آن کر یہود ولم نہ سورا حتٰ تک تبھی آم ہوں کبھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی یہ تم سے ایمان ہی چھین لیں گے اپنا تو نرم نہ پڑھنا ذرا نرم پڑو گے لو ہولز آئیں گے اور تمہارا ہی ہی چلا جائے گا وَدْ دُو لَو هِنُو <هِنُون> یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑھے تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے مہین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وقعت بڑی بڑی قسمیں کھانے والے کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا مفسرین نے لکھا کہ ولید بن مغیرہ کا کردار بیان ہے وہ کا سردار تھا البتہ قرآن نام نہیں لیتا وہ ایک کردار سامنے رکھتا ہے جو ہر دور میں گراوٹ والے لوگوں میں حق کی مخالفت کرنے والوں میں نظر آ سکتا ہے ہم نکالنے والے چگلیاں لگانے والے کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا منا معتدن معیم مال میں کنجوسی کرنے والا حس سے بڑھ جانے والا گناہگار گار اوت ذلك بادہ سخت خوب اور اس کے بعد بد اصل بھی اس کا نسب بھی مشکوب تھا اور آج بھی یہ جو دنمات میں ہوتا رہا اور دیگر مقامات پر ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے گستاخیاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان بیچاروں کے نصب کا بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کس کی پیداوار ہے ان کے نصب کا بھی معلوم نہیں ہے ان کان ادا مالی وہ بنی اسی مشرق کا بیان اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے اس پر گھمنڈ کرتا ہے اکڑتا ہے وہ ادا اس لیے کہ وہ مال والا اور صاحب اولاد اس پر اس کی اکڑ ہے ایزات جب جب اسے اس ہماری آیات کی تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے کہتا ہی تو پیچھے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ ایک کردار قرآن بیان کر رہا ہے کانٹراسٹ کو بھی سمجھ لیجئے حضور نبی مکرم علیہ السلام کو کن لوگوں کے درمیان دین کا کام کرنا تھا کیسے گراوٹ والے ل... کردار والے لوگوں کے ماحول میں حضور نے تعلیم دی ہے حق کی یہ انقلاب کی عظمت ہے کہ کس ماحول میں کام کیا اور کیسا عظیم انقلاب آپ علیہ صلاح السلام نے برپا کیا کیسی کیسی مخالفت کن کن گراوٹ اور گراوٹ والے کردار والے لوگوں کی آپ کو فیس کرنا پڑی ہے سن علی الخرت اللہ نے فرمایا کہ جلد اس کی ناک پر ہم زخم لگائیں گے اس سے مراد ہے کہ اس کو زویل کریں گے ہمارے محاورے میں کیا کہتے ہیں ناک کا نہ کٹ جانا جی زخم لگائیں گے ایسا ہوا بھی بدر میں اس کو زخم بھی آیا اور اللہ نے اس کو زریل اور رسوا بھی کیا آگے مشہور ایک واقعہ باغ والوں کا اور اس کا ایک پس منظر مفسرین نے بیان بھی فرمایا کہ یمن کے علاقے میں ایک شخص تھا نیک تھا خدا طرس آدمی تھا جب اس کے پھل آتا تو غریبوں میں بھی مسکینوں میں بھی تقسیم کیا کرتا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا آپ دولت بچوں کے ہاتھ میں آ بچے نہ ہنجار اور ایک دن انہوں نے خیال کیا بھائی صبح صبح بلکہ ارلی ان دا مارننگ سے بھی پہلے پہنچو اور ساری فصل کاٹ کے جو ہے وہ لوڈ کر کے لے جاؤ جو بھی سواری اس وقت تھی یہ غریب آ کے مانگنا شروع نہ کر دیں یہ ان کے دل میں ذرا اس طرح کی بات آئی کہ بچاؤ اس واقعے کا ذکر کر کے کہ ان کے اندر ان کے باپ کو اللہ تعالی نے ہتھ مٹا ڈالا مشکی نے مکہ کو تمبی کی جاری جو اپنی دولت پر اپنے رسائل پر گمنڈ کر کے امام العبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور ہر دور میں ہوتا ہے دین کی مخالفت کرنے والا وہی ملے گا جس کے مالی ظالمانہ نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی طاقت کا منصب کا مال کا جائیداد کا اللہ بتا رہے کہ دیکھو کیا, سے کیا تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے ان نہ بلونا کما بلونا اصحاب الجنہ بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے ان لوگوں کو مال وغیرہ دے کر مشکین کو جیسے ہم نے تھا باغ والوں کو اکثر <مُسْبِحِين> جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے وَلَا <يَسْتَفْنُون> اور کوئی استثناء نہیں کیا ایکسپشن بیان نہیں کیا کیا مطلب سادہ بات یہ ہے انشاءاللہ نہیں کہا بھائی کیا تمہاری ہمت کہ اللہ کے عزم کے بغیر تم کاٹ لو گے فصل کو تمہیں رات بستر پر ہی موت آ جائے کیسے اٹھو گے صبح ان نہیں کہا فتوا فلی کا بہم نا امول بس ان پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے یہ تمہیں مثال کے طور پر کہہ گیا بات وہی ہوئی ان کے ساتھ فاس محک تو بات صبح کو ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت بالکل صاف فتنا تو صبح ہوتے بھی ایک دوسرے کو پکارنے لگے اپنا پلان سمجھنا ہم پھر وہ تو چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے اللہ خلن علی کو مسکین آج وہاں تم کو مسکین داخل نہ ہونے پائے دن قرین اور صبح سویر اس جام اس گھمنڈ ساتھ چلے کہ وہ اپنی کنجوسی پر کچھ قدرت رکھتے ہیں پہنچے تو کیا ہوا فلما اننا پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو بولے شاید ہم تو راستہ بھول گئے کسی اور کے کھیت میں تو نہیں آ گئے نہیں بل نہ محروم بلکہ ہم تو محروم ہو گئے لٹ گئے ان میں سے نسپت نک بہتر نے کہا سارے برابر تو نہیں ہوتے یاد آیا یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے برابر تو نہیں ان میں بھی ایک نسبتاً بہتر ادھر بھی ایک نسبتاً بہتر کیا کہہ رہے اول او ستحم الم اک الکم لب کا ان کے ایک بہتر آدمی نے کیا میں تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے اولو سبحان اور ابینا انا کنہ وہ بولے پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے پاک والا با ہم علا بآت اللہ بمون پھر وہ ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر ملامت کرنے لگے ہم سے تو کوتھی ہو گئی کہنے لگے کالو یا انا کنہ تعغین بولنے لگے ہائے ہماری تباہی ہم ہی سرکش تھے ہم سے خطا ہو گئی ہم نے کیا کر ڈالا اصار انا الابینا رواغبون امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں سے بہتر بدری میں آتا فرمائے گا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں کچھ احساس تو ہوا مگر بات کیا ہے وہ کھیت مٹا دیا گیا کذالک العذاب اسی طرح عذاب ہوتا ہے بلا آزاب الآخرت اکبر اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے لوکھا عالمون کاش کہ وہ جانتے یہ واقعہ بیان کر کے مشیقین مکہ کے سرداروں کو جو گھومنڈ کر رہے تھے اپنی دولت پر اترا رہے تھے عبرت دلائی گئی اور ہر دور کے وہ مالدار جو مال و دولت پر اترا کر حق والوں کی مخالفت کرتے ہیں اللہ دکھا رہا ہے ان کو وہ باغ والا قصہ بھی ذہن میں رکھیں جب اس باغ والے سور کہف کے اندر ایک بندے مومن کے دل کو دکھایا تو اس کا باغ بھی اللہ تھے اللہ نے مٹا ڈالا تھا اب اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں اور مجرمین کا ایک کانٹراسٹ ایک کمپیریزن پیش کیا جا رہا ہے بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے کیا فرما بردار اور نافرمان فرمان برابر ہو سکتے ہیں کیا اللہ کے فرما بردار بندے اور اس کے نافرمان فرمان برابر ہو سکتے قاتان نہیں کیا کفر پہ ڈٹے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے برابر ہو سکتے باقی میں ذہن میں لے آئیے مالکم تمہیں کیا ہوا کیسے تم فیصلے کرتے ہو کیسے یہ برابر ہو سکتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے کہ اس میں سے تم پڑھتے ہو ان لکم فی لما تخیر تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو یہ تم نے خود سے فیصلے کرنا کب شروع کر دیے علینا لکم ایمان بالغ یومہ کیا تمہارے کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کو پختہ عہد ہے جو قیام کریم پہنچنے والا ہے کو تم نے ہم سے کوئی پہلے کے رکھا ہوگا تمہاری پکڑنی ہوگی تمہارے شرک اور کفر کے باوجود انکمل تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلے کرتے ہو سل ہو اسلامی سے پوچھیے کا ذہیم ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو چاہیں فیصلے کریں وہ ہمیں مل جائے گا ام لہن شعرا کا کیا ان کے کچھ شریک ہیں فلیات بھی شراک اہم انخانقین چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں اب ہے قیامت کا بڑا سخت بیان اور اس دن وہ کہ جو دنیا میں نہیں جھکے ان کی ضلعت کا بیان یوم یوک شف و جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا یہ متشابہات میں سے ہے اللہ کا چہرہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا پیر وہ حدیث کا ذکر ہے اور اللہ کی پنڈلی ایک رائے گی اس کا ذکر ہے کیسی اللہ بہتر جانے متشابہات یوم یو عن ان جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا وہ السودی فلا اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے تو نہیں کر سکیں گے سجدہ اللہ کہے گا جھکو نہیں جھک سکیں گے کیوں خواہش ابسارم ترحقهم ہم ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ضلعت چھائی ہوئی ہوگی وقد خان یوداون علس اور اس سے پہلے وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے وہم سالمون جبکہ وہ صحیح سالم تھے دنیا میں بلایا گیا نہیں جھکے کل قیامت کا دن اللہ کہے گا جھکو جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے بخاری شریف کی حدیث اللہ کے پیغمبر علیہ نے فرمایا تختے کی طرح ان کی کمر کر دی جائے گی تختے کی طرح سخت چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے کون جو ادھر دنیا میں نہیں جھک رہا کل رب کہے گا تو جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا جھکنے کا فائدہ آج ہے اور ایک جھکنا صرف نماز کا ہوتا ہے ایک جھکنا پوری زندگی کا ہوتا ہے بندہ بن جانا اللہ پوری زندگی بندہ بنے رہنے اور جھکے رہنے کی ہم سب کو توفی عطا فرمائے بس اس کو جو اے نبی علیہ جھٹ لاتا ہے آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں اللہ ہی خود نمٹنے کو کافی فلمون ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ, آہستہ, آہستہ گے اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں ان قیدی متین بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے استدراج نافرمان باغی سرکش گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس سمجھ رہا ہوتا ہے میں بات اچھا جا رہا ہوں برا ہوتا تو یہ مال اسباب وغیرہ تھوڑا ملتے اس کو کہتے دھوکا استدراج اور اللہ پکڑتا ہے ایسا کہ یکدم اس کی پکڑ ہوتی ہے اور پھر اس کو احساس پہ نہیں ہوتا اس استدراج والے دھوکے سے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے ہم تسالهم اجرا فهم مغرم مثقلون اے نبی علی السلام আর اسے کوئی اجر مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جاتے ہوں ام عندهم الغیب فهم یکتبون کیا ان کے پاس علم غیب میں سے ہے کہ وہ کچھ لکھ لیتے ہیں فاصبر پس اپ صبر کیجئے لیے حکم ربی کا اپنے رب کے حکم کے خاطر ولا تكن کا صاحب الفود اور آپ یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی والے تھے ان کی طرح نہ ہو جائیں مچھلی کے پیٹ میں جو پہنچا دیے گئے تھے آگے فرمایا اِذْنَادَا وہو مَقْذُوم جب انہوں نے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالی کو پکارا اور وہ غم کی کیفیت سے بھرے ہوئے تھے لَوْ لَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِرْوَبِّهِ لَنُوْ بِذَبِ الْأَرَائِ وَهُوَ مَذْمُون اگر ان کے رب کی نعمت نے ان کو سنبھالا نہ ہوتا تو وہ ایک شتیل میدان میں برے حال میں ڈال دیئے گئے ہوتے لیکن کیا ہوا فجتباہ تباہ ربو ہو ان کے رب نے انہیں چن لیا فج آل ہو میں اور انہیں نیکوکاروں کاروں میں سے بنایا اور مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑ رہے تھے لا الہ الا انت انی من اللہ نے حفاظت بھی فرمائے انبیاء غذا کے لیے بھرپور اللہ نے اہتمام فرما دیا وہ کفر کا بھی اب سور لما سمی اور ذکر اور یہ قریب تھا اے نبی علیہ السلام کہ یہ لوگ یعنی کفار آپ کو ڈگ مگانے کی کوشش کریں اپنی نگاہوں سے جبکہ وہ نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں وہ گھورنے والے انہوں نے متعین کرنا چاہے نظر لگانے کی کوشش کرنا چاہے حضور کو راہ حق سے معد اللہ ادھر ادھر کرنے کی جو کوشش کرنا چاہی اس پر اللہ کا تبصرہ بولوں مجنون اور وہ کہتے بے شک یہ تو دیوانہ ہے معاد اللہ معاد اللہ جواب پہلے آ چکا وہ ذکر ذکر اور یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اس کے میں سورت الحاق یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے اس سورت میں قیامت کا برپا ہونا اس کی ہولناکی کا بیان گزشتہ قوموں کے انجام کا مختصر بیان اور نیک اور برے لوگوں کے انجام جو آخرت میں ہے ان کا تذکرہ بھی ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم الحا سچ مچ ہو جانے والی ملحاقہ کیا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی وما ادورا کمل ہر تم کیا سمجھے وہ سچ مچ ہو جانے والی کیا ہے یعنی قیامت ایک قیامت تو آئے گی پورے عالم پر مگر اللہ کی پکڑ ماضی میں بھی سرکشوں پر آتی رہی اس کا تذکرہ کر سمود و آد مل قور قوم سمود اور عاد نے کھڑ کھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا الخارعه اخرت اخر میں صورت بھی ہے یہ بھی قیامت کا نام فاما سمود فاهلكوا بالطاغیہ بس جو قوم سمود تھے وہ بڑی زوردار آواز سے ہلاک کر دیے گئے وہ اما عاد فاهلكوا بريح صرصردین عاتیہ اور جو قوم عاد کے لوگ تھے وہ ہلاک کر دیے گئے تم اور تیز ہوا سے ہوا سے جو حد سے زیادہ بڑی بھی تھی آندھی ع سمانت حسوما اس اللہ نے اس آندھی کو ان پر لگاتار سات رات اور آٹھ دن مسلط کر دیا اللہ اکبر دو منٹ چلے تو کیا تباہی آتی ہے کبھی کراچی میں بھی ایسی ہوا چلی تھی بل بورڈ گرے سارے کتنی ہلا دو تین منٹ چلے تو سات رات آٹھ دن آندھی چلی ہوگی کو گری ہوئی دیکھتے ہو کہ اعجاز و خاویا گویا وہ خجور کے کھوکلے تنے ہیں بکھیر جیسے کہ اللہ سب تعالیٰ نے لاشیں فہل ترم باقیہ تو, تو کیا تم ان میں سے کوئی بقیہ دیکھتے ہو یہ عبرت دلائی جا رہی ہے ولمکات بالخویا اور پھر آن آیا اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں والے بھی خطاؤں کے ساتھ الٹی بستیاں تو ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو انہیں سخت گرف نے پکڑ لیا ان لما تغلما محملہ گفل جاریا بے جب پانی تگیانی پر آیا تو ہم نے اے لوگوں تمہیں کشتی میں سوار کیا نو علیہ السلام کی کشتی لینا جہاں تاکہ ہم اسے تمہاری نصیحت کا ذریعہ بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں مراد مرادک عبرت پکڑے سور میں یکبار کی ایک ہی مرتبہ پھونک مار دیا جانا بح مل اردو واحدہ اور اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ پس وہ اچانک ریزا ریزا کر دیے جائیں گے پہاڑوں کا ذکر بعد میں بھی آئے گا اڑتے پھریں گے پہلے بھی ذکر آیا اڑتے پھریں گے زمین فلیٹ چٹیل میدان کر دی جائے گی کحاف میں ذکر آیا فیوم بس اس دن واقع واقع واقع ہو جائے گی الاقع یہ بھی قیامت کا نام واحع اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ دن بالکل کمزور ہوگا آج کو تھاما ہوا ہے اللہ نے بالکل کمزور جائے گا اس کو آٹھ فرشتے آپ کے رب کا ارش اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن یوم تو لا ادون اللہ تخا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی شہ پوشیدہ نہیں رہے گی اب دائیں ہاتھ والے اور دیگر لوگوں کا بیان فام ماموت یا کتاب بھی امین ہی بس کو اس کا نام امال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھر عقول قرو پس وہ کہے گا دوسروں کو لو پڑھ لو میرا نام امال جس بچے نے دنیا میں محنت کی وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے اس رزلٹ کے دن اور بتایا جاتا ہے کہ آئی ول جی اس کو یقین ہے میں نے محنت کی یہ وہ یقین ہے جو بندہ مومن کو ہوگا کہ ہاں میری پیشی اللہ ہونی تھی میں تو تیار تھا پہلے سے پڑھ لو نام اعمال کو انی, انی ملاقن حسابیا بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے جا ملوں گا وہ پیش ہوگا ایش والی زندگی میں ہوگا فی جنت عالیا عالی مقام جنت میں ہوگا قطوبہ دانیا جن کے بے قریب یعنی جھکے ہوئے ہوں گے کلوش ربو ہنی فی مل الخالیا کہا جائے گا تم مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو دنیا کے گزرے ہوئے ایام میں تم نے اعمال کیے جو تم نے نہیں کیا کہ کی آج اس کے بدلے مزے کرو اللہ انسلو کا جنت الفرد اس کے بعد بائیں ہاتھ والے بد نصیب جہنم والے وہ امامت یہ کتاب اہم بھی اور رہا وہ جس کو اس کا نام امال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا فیقول کتاب یا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا امال نامہ نہ نا دیا جا نہیں دیا جاتا جس بچے نے دنیا میں اگزام کی تیاری نہیں کی ہوتی جب ریزلٹ کا دن آتا ہے تو کبھی تو خواہش کرتا کہ صبح ہی نہ ہو کبھی خواہش کرتا ریزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو ہڑتال ہو جائے آج کراچی میں تو ہوتی رہی نا ہڑتالیاں ہڑتالیں کیا خیال ہے جتنا یہ اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو سمجھ آتی اللہ آخرت کے بارے میں سمجھ عطا فرماتے جتنا آج ہم اپنے بچوں کے اسٹیج پر دیکھتے پرفارم کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں جائز پرفارمنس سے کوئی حرج نہیں مگر آج بچے ڈانس کر رہے ہیں ہندی فلموں کے اوپر ڈانس کر رہے ہیں اللہ محفوظ رکھے بٹ دیر ول بی اسٹیج آنچمنٹ اور ہماری پرفارمنس وہاں پہ پر پیش کی جائے گی کیسی پرفارمنس پیش ہوگی کیا ریوارڈ ہوگا یا پنشمنٹ ہوگی اللہ بیان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ محاصر نہ حساب ہی سیرو اللہ وہ امام اوت یہ کتاب ہو بھی شماری ہو رہا وہ جس کو جس کو اس کو نام امال بھائی ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول کتاب ہی ہا بس وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام امال نہیں دیا گیا ہوتا ولم ادری ماں حساب ہا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے یا لئی خان تلقا دیا احاش موت ہی قصہ چکا دینے والی ہوتی مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی ماں اگنا انی ماں لیا میرا مال میرے کام نہ آیا بڑا جمع کیا بڑا بنایا کچھ کام نہیں آیا حلک ان سلفانیا میری بادشاہ مجھ سے جاتی رہی بڑا منصب بڑی کرسی بڑا اقتدار بڑی بادشاہ بڑا کرو فر سب کچھ آج کچھ بچانے کے لیے نہیں کچھ میرے کام آنے والا نہیں ہر فخلو حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑو اسے تو پہناؤ ثم جہیم اسلو پھر اسے جہنم میں ڈالو ثم فی سلسرت سب اونا ذراعا ان کو پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ طویل ہوگی بس تم اس کو جکڑ دو اللہ اکبر بے شک بزرگ برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا بلا یقب اللہ تعاون اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا فری حمین کو بلا تعمن اللہ من اور دو زخیوں کے پیٹ کے سوا کوئی کھانا اس کے لیے نہیں ہے لا کل خاتون گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا اسے اللہم اجرنا من النار اللہ اجیر نہ منار من اجر نہ منار من بھائی اللہ کا کلام اور اللہ ڈراتا ہے خوش ابھی بھی سناتا تو اللہ ڈراتا بھی ہے دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں یہ بھرا ہوا آخری پارے آخری دونوں پاروں کا بیان آخری دونوں پاروں کا بیان یہ انزار سے بھرا ہوا ہے تاکہ ہم اور آخرت کی فکر کریں کیا ان کے جرائم ہیں اللہ پر ایمان نہیں اللہ کا حق پامال کیا اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلائی بندوں کے حقوق بھی پامال کیے یہ ہے جہنم میں جانے والے اللہ تعالی ہمیں جہنم کے آدھا سے محفوظ رکھے فلاں برون ابالا تو بسرون بس میں اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے یہ تو ظاہر کو ہم نے کچھ دیکھا کچھ ہم نے ڈسکور کیا اور ڈسکور جتنا کر رہے ہیں پتا چلتا ہے کہ انڈسکورڈ کتنا ہے جتنا علم بڑھ رہا ہے انسان کا ہمارے اس نے سمجھایا بیٹا یہ علم تھوڑا بہت آپ کو جو دیا اس لیے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کتنے جاہل ہیں ہم جتنی یونیورس ڈسکور ہو رہی اتنا جو انڈسکورڈ ہے اس کا احساس اور اپنی علم جہالت کا احساس ہو رہا ہے انسان کو اللہ کہتا ہے اقسموا بما تبصرون قسم کھاتا اس کی جو تم دیکھتے ہو وما لاتبصرون اور جو تم نہیں دیکھتے انہو لقول رسول کرین بے شک یہ ایک معزز رسول کا لائے ہوا کلام ہے وما ہوا بقول شاعر اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں قلیلا ما تؤمنون بہت کم تم ایمان لاتے ہو ولا بقول کاہن کسی کاہن کا کلام نہیں قلیلا ما تذکرون بہت کم تم نصیت حاصل کرتے ہو شاعر تو سب سمجھتے کاہن وہ اندازے لگا کر تانا کہ تمہارا چوری شدہ مال ادھر تمہارا فلا مسئلہ اس کا حل یہ انداز تکیے لگانے والے نا نا یہ محمد الرسول اللہ لے کر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کاہن نہیں تم ان کے امدہ کردار کو دیکھو اور شائروں کا گھٹیا کردار کاہنوں کا گھٹیا کردار دیکھو کیا بات کرتے ہو تم لوگ ان آیات کا پس منظر اس طرح بھی ہے سیدن عمر رضی اللہ عنہ وہ چھپ چھپ کر حضور سے قرآن سنتے اور بھی مشکین کے سردار کہتے میں ایک دن سن رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم تلاوت کر رہے تھے میرے دل میں ایک بات سی آئی شاعر ہیں شاعر کا کلام ہے اور حضوری یہ سور حق کا پڑھ رہے ہیں اور یہ تلاوت ہوئی بما ہو بے قول شاعری قری لمہ تک مینون یہ کسی شاعر کا کلام نہیں بہت کم تم ایمان لاتے ہو سیدن عمر ابھی ایمان نہیں لائے کہتے اچھا کاین ہوں گے کاہین کا کلام ہوگا حضور فرمارے ولا بقول کاہین قلیلما تذکرون کروں کسی کاہن کا قول نہیں بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو تنظیم رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے حضرت عمر فرماتا یہ پہلی چوٹ مجھے لگی تھی پہلی چوٹ پہلی چوٹ اور بڑی چوٹ کب لگی تھی جب وہ بہن کو مار پیٹ کی اور بہن نے کہا عمر میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں جو کرنا ہے تو کر لے یہ کلام تو نہیں چھوڑ سکتے عمر بھی ہل گئی کیا چیز ہے؟ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے نہ تم گھسل کر کے آؤ صورتحا سنائی گئی اور پھر عمر عمر فاروق ہوئے رضی اللہ عنہ وہیں سے پلٹ گیا ان کا دل یہ پہلی چوٹ یہ تھی اور آخری چوٹ وہ جو بہن استحکامت شاید یہ تفسرہ پہلے آیا کہ نہیں آیا بڑا خوبصورت ہے کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی تو عمر ایمان لاتا تھا بہنیں قرآن پڑھتی تھی کبھی اور قرآن پر استقامت دکھاتی تھیں عمر فاروق میں اثر آتا تھا اور ولیم میور کو لکھنا پڑتا ہے اگر ایک عمر مسلمانوں کو اور ملتا ساری دنیا مسلمانوں کے پاس عمر کے سامنے رضی اللہ بہن فاطمہ ان کا نام بنت خطاب بہن نے استحکام دکھائی تو عمر ایمان لائے ایک عورت کیا کیا, کیا کام کر سکتی ہے بھائی اللہ اکبر کا بیرا تنظیم العالمین نازل کیا گیا اللہ کے طرف تمام جہانوں کا رب ہے ولاقبین اور اگر وہ ہم پر بنا کر لاتے کچھ باتیں الآقنا تو یقیناً ہم ان کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے تمقن اور ضرور ان کی رگے گردن اس سے کاٹ دیتے فما من کو من احادین یہ ترجمہ میں دوبارہ کر دوں ثم لقطعنا منه الوتين پھر یقینا ہم ان کی رگ گردن کو کاٹ دیتے فما منكم من احد عنو حاجزين سو تم سے کوئی بھی اس سے ہمیں روکنے والا پھر نہ ہوتا کیا مطلب یہ تو الزام لگا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سنو بالفرس بالفرس بالفرس انہوں نے اپنے پاس گھڑا ہوتا تو ان کی رگ گردن کو کاٹ دیتے اللہ اکبر یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے پیغمبر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں پیغمبر کا اپنا کوئی معاملہ نہیں کہ وہ گھڑ کے کچھ پیش کرے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم کو بیان کر رہا ہوتا ہے ایک جواب مفسرین نے یہاں لکھا ضمن نے کبھی کام آئے گا ان اللہ یہ قادیان نے کہا لو جی تم کہ مرزا غلام قادیانی نے بھی گھڑا تھا تو اس کی گردن تو نہیں کاٹی اللہ تعالی نے او بھائی یہ سچے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جھوٹا تو ویسے ہی جھوٹا مرا ہے جھوٹا تو ویسے ہی جھوٹا مرا ہے اس کے داو کے اندر جھوٹ در جھوٹ بڑا ہوا ہے یہ جھوٹوں کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ سچوں کے لیے کہا کیوں سچا کبھی گھڑے نہیں سکتا بلفل گھڑتا تو اللہ اس کی رگے گردن رگے گردن کو بھی کاٹ دیتا رگے جان کو بھی کاٹ دیتا بس یہ نکتا ذہن میں بٹھا لیں یہ سچے رسول کے بارے میں کسی جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں نہیں ہے و ان نطد کے رت اور بے شک قرآن نصیت ہے مطققین کے لیے وہ ان نال علم کو مقدبین اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں وہ ان نحو لحس رت القافرین اور بے شکر پر حسرت ہے ان اور قرآن یقینی بات ہے یقینی حق ہے فَسَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ بس بسم ربی اے نبی علیہ السلاۃ السلام اپنے رب عظیم کے نام کی تصبیح کی جی